لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا بلا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا بلا تحملنا ما لا طاقة لنا به بعفو عنا باغفر لنا بارحمنا أنت مولانا للقوم الكافرين صدق الله آج میں نے آپ کے سامنے سورت البقرہ کی آخری تین آیات کی تلاوت کی ہے یعنی آیت نمبر دو سو دو سو پچاسی اور دو سو آیت نمبر دو سو میں دیکھا جائے تو وہی مضمون ہے جو کہ اس سے پہلے والی آیات میں تھا آیت نمبر ایک سو بیاسی کے آخر میں فرمایا تھا کہ ولہ علیم اللہ ہر چیز کو جانتا ہے آیت نمبر 183 کے آخر میں فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور یہ جو آیت نمبر 284 پڑی اس میں اللہ فرماتے ہیں ہی فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ ان مَا مافی أَنفُسِكُمْ اوتخوہ اور اگر تم اپنے دل کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو یوحاصب کم اللہ ان کا حساب تم سے لے گا اس آئے کریمہ میں یہ جو فرمایا کہ تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے ان کا حساب لے گا ظاہری معنی کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ دل میں جو غیر اختیاری خیالات آ جاتے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا چنانچہ صحابہ اکرام نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو ڈر گئے بڑے پریشان ہو گئے صحیح مسلم میں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بڑی شاق بڑی مشکل گزری چنانچہ وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سم جسو الرکب گٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی اللہ نے ہمیں ایسے اعمال کا حکم دیا جو ہماری طاقت میں تھے ہمیں نماز کا حکم دیا ہمیں روزوں کا حکم دیا ہمیں جہاد کا حکم دیا ہمیں صدقہ کا حکم دیا اور ہم نے اس پر عمل کیا بہذا لانتیق لیکن اللہ نے یہ حکم جو نازل کیا یہ تو ہماری طاقت میں نہیں ہے اللہ کہتے تمہارے دل کی باتوں کا حساب ہوگا چاہے ظاہر کرو یا چھپا دو دل میں بعض اوقات خود بخود برائی کا خیال آ جاتا ہے انسان کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا تو اگر دل کے خیالات پر بھی حساب ہوا تو ہم میں سے کون ہے جو بچ سکے گا اہل علم کہتے ہیں دل کی مثال تو گزر گاہ ہے بازار بازار سے اچھے لوگ بھی گزرتے ہیں برے لوگ بھی گزرتے ہیں انسان بھی گزرتے ہیں حیوانات بھی گزرتے ہیں یوں ہی دل خیالات کی گزرگاہ ہے اچھے خیالات بھی آتے ہیں اور برے خیالات بھی آتے ہیں تو اگر ان پر حساب ہو گیا تو پھر تو ہم بچ نہیں سکیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ سے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ وہ بات کہو جو اہل کتاب نے کہی تھی اہل کتاب نے کیا کہا تھا سمی انا و ہم نے سن تو لیا لیکن ہم عمل نہیں کریں گے تمہیں تو یہ چاہیے کہ تم کہو سمی انا و افانا غفرانہ کا ربنا و علیق اللہ ہم نے سن لیا ہم اطاعت کریں گے اور اگر ہماری اطاعت میں کوتاہی ہو گئی تو تو معاف کر دینا اس لیے کہ تیری ہی طرف بل آخر پلٹ کر ہم کو آنا ہے چنانچہ اس کے بعد اللہ نے بعد والی آیات اتار دی فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل علی میں اللہ کے رسول اور ایمان والے اللہ کے ہر حکم پر ایمان رکھتے ہیں چاہے ان کی طاقت میں ہو یا طاقت میں نہ ہو اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا لا اللہ کسی انسان کو ایسا حکم نہیں دیتا جو اس کی طاقت میں نہ ہو بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ اس بعد والی آیت نے پہلی والی آیت کو منسوخ کر دیا پہلی والی آیت میں فرمایا تھا کہ تمہارے دل کے خیالات پر محاسبہ ہوگا اور بعد والی ایت میں فرما دیا کہ جو انسان کی طاقت میں نہیں اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا اور جو غیر اختیاری خیالات ہیں وہ تو ہماری طاقت میں نہیں تو گیا کہ ان پر محاسبہ نہیں ہوگا بعد والی ایت نے پہلی والی ایت کو منسوخ کر دیا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے بعد والی آیت نے پہلے والی آیت کو منسوخ نہیں کیا بلکہ اس کے اندر جو ابہام تھا اس کی وضاحت کر دی تفسیر کر دی قرآن کریم کی تفسیر مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے قرآن کریم کی سب سے معتبر تفسیر وہ ہے جو خود قرآن کرتا ہے ایک آت کی تفسیر دوسری عیت کر دیتی ہے اسی حوالے سے کہا گیا القرآن بعضه بعضا قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر تشریح اور وضاحت کر دیتا ہے گویا کہ غیر اختیاری خیالات اور وسابس پر ویسے ہی مواخذہ نہیں تھا اللہ نے جو فرمایا تھا کہ تمہارے دل کے خیالات پر محاسبہ ہوگا تو یہ ان خیالات کے بارے میں تھا جو عزم کے درجے میں ہوں جو پختہ درجے کے پختہ ارادے کے درجے میں ہوں انسان سوچ لے کہ یہ میں کر کے رہوں گا عزم کر لے اس پر مواخذہ ہے برائی کا پختہ ارادہ کر لیا بعد میں کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکا اللہ نہ کرے ایک شخص آیا نمازیوں کے جوتے چرانے کے لیے شاید یہ ہمارے ہاں ہی گناہ پایا جاتا ہے نمازیوں کے جوتے چرانا آیا جوتا چرانے کے لیے پختہ ارادہ کر کے لیکن داؤ نہیں لگا کچھ نمازی بعد میں آ رہے تھے کوئی وضو کر رہا تھا کچھ لوگ دیکھ رہے تھے تو اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ لگ نہیں سکا ناکام واپس چلا گیا ارادہ پختہ تھا تو اس کو چوری کا گنا ہو گیا گناہ کا اگر کوئی عزم اور پختہ ارادہ کر لے تو اس پر گنا ہوگا ہاں اللہ کے ڈر سے باز آ جائے تو اس گنا کو نیکی میں بدل دیا جائے گا اللہ ان سے در گزر فرما دیتے ہیں جب تک کہ کوئی زبان سے اس خیال کو کلام کی صورت میں ادا نہ کرے یا اس پر عمل نہ کرے اس وقت تک اللہ پاک در گزر فرماتے ہیں تو فرمایا کہ للہ ہی معافی و معافی عرض اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے وہ ان تبدو فِي أَنفُسِكُمْ اور تُخْفُوهُ یو بِهِ کم اور تم اپنے دل کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ ان کا حساب تم سے لے گا فرمین لمن و عزب من یشاء پھر وہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا اس کا اختیار مطلق ہے اس کا اختیار کسی کا تابع نہیں کسی کا پابند نہیں یہ الگ بات ہے وہ کرے گا عدل ظلم نہیں کرے گا یہ بھی اللہ نے خود قرآن میں کہا ان اللہ لا الناس شع اللہ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ان اللہ لا یزل ذرا اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا وہ رحمت تو کرتا ہے فضل تو کرتا ہے احسان تو کرتا ہے یوں کرتے ہیں چھوٹے عمل لے کر کھرا اجر دے دے تھوڑے عمل لے کر پورا اجر دے دے ایک نیکی دیکھ کر دس نیکیوں کا ثواب دے دے سات سو نیکیوں کا ثواب دے دے لاکھ نیکیوں کا ثواب دے دے یوں تو کرتا ہے لیکن ظلم نہیں کرتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دس نیکیاں کرے اور اللہ پاک اس کو ایک نیکی کا ثواب دے ایک نیکی کا ثواب دس تو دیتا ہے لیکن دس کا ثواب ایک نہیں دیتا اس لیے کہ یہ اس کے عدل کے خلاف ہے تو کرے گا تو وہ عدل اور دنیا میں بھی وہ عدل ہی کرتا ہے ظلم نہیں کرتا لیکن بہرحال اس کا اختیار مطلق ہے لمن فرمین شاہ من عزبا اس کے اختیار پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی اس کے اختیار کو زنجیروں میں جکڑا نہیں جا سکتا اس لیے کہ وہ مختار مطلق ہے کل اللہ قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ایمان لے آئے اللہ کے رسول اس پر جو نازل کیا گیا رسول کی طرف اس کے رب کی طرف سے بل مؤمنون اور ایمان لے آئے ایمان لانے والے ایمان لے آئے مومن مومن بھی ایمان لائے مومن بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر جو کچھ اللہ نے نازل کیا اور اللہ کا رسول بھی ایمان رکھتا ہے بلکہ سب سے پہلے تو ایمان اللہ کا رسول لاتا ہے پھر وہ ساری دنیا کو ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے سب سے پہلے تو ایمان نصیب ہوا اس امت کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آپ نے دوسروں کو ایمان کی دعوت دی نبی پہلے ایمان لاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور پھر دوسروں کو عمل کی ایمان کی دعوت دیتا ہے نبی کا عمل نبی کے قول کی تفسیر ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کہے تو صحیح اور عمل نہ کرے بلکہ نبی سب سے پہلے ایمان بھی لاتا ہے اور سب سے پہلے عمل بھی کرتا ہے اور پھر دوسروں کو دعوت دیتا ہے بلکہ صحیح بات تو یہ کہ خود زیادہ عمل کرتا ہے دوسروں کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنا خود عمل کرتا ہے اللہ کے نبی ڈبلو تو عام الرسول بما علی ہم ربی اللہ کا رسول بھی ایمان رکھتے ہیں ان تمام احکام پر جو اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے نازل کیے گئے اور مومن بھی ایمان رکھتے ہیں آپ ذرا غور فرمائیے یہ صورت البقرہ کی آخری آیتیں ہیں تو سورت البقرہ کی ابتدا سے اور سورت البقرہ کے سارے مضامین سے ان کی بڑی گہری مناسبت ہے سورت البقرہ کی ابتدا میں اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا الفلامین ذالک الکتاب الار بفی ہدل المطقین اللہ مین بلغیب و یقینی زخنا ينفقون۔ یہ ایمان والوں کا ذکر تھا اور یہاں پر بھی ایمان والوں کا ذکر پھر سولتر بقرہ میں اللہ نے مختلف احکام بیان فرمائے آپ سن چکے روزے کا حکم احساس کا حکم وسیعت کا حکم حج کا حکم کا حکم اور قرض وغیرہ کا حکم اب اختتام پر اللہ نے یہ بتایا کہ میں نے یہ سارے احکام نازل کیے ان سارے احکام پر میرا رسول بھی ایمان رکھتا ہیں اور مومن بھی ایمان رکھتے ہیں اور یہ جو حکم ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو بھی دل کے خیالات ہیں ان پر حساب ہوگا اس پر بھی مومن ایمان رکھتے ہیں اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سے کہا کہ کیا تم اہل کتاب کی طرح یہ کہو گے سمینا و ہم نے سن تو لیا لیکن ہم نافرمانی کریں گے نہیں تم یوں کہو سمی و انا ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے صحابہ نے یوں ہی کہہ دیا سمینا و جو بھی حکم ہے ہم نے سن لیا اور کیسا سنا سمجھ کر سنا تدبر کے ساتھ سنا عمل کی نیت سے سنا ہم اس کی اطاعت بھی کریں گے تو اس حکم پر بھی وہ سارے ایمان رکھتے ہیں یہ جو آخری دو آئےتے ہیں احادیث میں ان کی بڑی فضیلت بیان ہوئی صحیح بخاری میں حضرت عبد بن مسعود ربی اللہ تعالیٰ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص صورت البکرا کی یہ آخری دو آیتیں پڑے گا کسی رات میں تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی صحیح مسلم میں حضرت بن عباس رضی اللہ نما کی روایت ہے فرماتے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین بھی تھے اوپر سے کسی دروازے کے کھلنے کی آواز آئی جبرائیل نے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں اور ارض کیا ہاضا بابل فتح کست اللہ کے نبی یہ جو دروازہ آج کھلا ہے آج تک کبھی نہیں کھلا تھا فنزل ملکن اور اس میں سے فرشتہ نازل ہوا ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا اب شر بنورئی کد اوت اوتی تہما لم تہما نبی جن قبل کے نبی آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے تھے اور وہ کیا ہیں فاتحت الکتاب بخواتین سورت البکرا ایک تو سور فاتحہ اور دوسرے صورت البکرا کی یہ آخری آئس لن تکرا ہر فم منہا اللہ اوتی اس کا جو حرف بھی آپ پڑھیں گے اس کا بدلہ آپ کو عطا کیا جائے گا یہ فضیلت بیان ہوئی اور مضمون کیا بیان کیا فرمایا کہ اللہ کا رسول بھی ایمان رکھتے ہیں ان تمام احکام پر جو اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے نازل کیے گئے بل مؤمنون اور مومن بھی ایمان رکھتے ہیں کل آ باللہ بلا ہی و مناکتی ہی وہ ہی سارے مومن ایمان رکھتے ہیں اللہ پر فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر لا نفرق بین احد من رسولی ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے یہ ایمان ہے اللہ پر ایمان ملائکہ پر ایمان کتابوں پر ایمان اور سارے رسولوں پر ایمان ایمان رکھنے کا تو دوسری قومیں بھی دعویٰ کرتی ہیں یہودی بھی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں عیسائی بھی کہتے ہیں ہندو بھی کہتے ہیں بدھ مت والے بھی کہتے ہیں لیکن جیسا کھرا صاف ستھرا واضح بلا شرک کے ایمان مومن رکھتے ہیں اللہ پر ایسا ایمان کوئی دوسری قوم نہیں رکھتی عیسائیوں نے اللہ کو مانا لیکن کیسے تین میں ایک ایک میں تین لقد کا فردینہ کالو ان اللہ میں سے تیسرا ہے تین میں ایک ایک میں تین یہ گورکھ دندہ ایسا ہے جو خود عیسائیوں کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا اور کسی کو نہیں سمجھا سکتے ہندوؤں نے بھی خدا کو مانا لیکن کیسے ہر چیز کو خدا مان لیا ہر چیز کو خدا مجوسیوں نے خدا مانا لیکن کیسے برائی کا خدا الگ اور اچھائی کا خدا الگ احرمن اور یزدان دو خدا مان لیے لیکن مسلمانوں نے ایک خدا مانا جو ایک ہے ذات کے اعتبار سے بھی ایک اور صفات کے اعتبار سے بھی ایک کلو اللہ عہد اللہ سمد لم یلد ولم لم کلوحد ملائکہ ان پر بھی قوموں نے ایمان رکھا لیکن کیسے ملائکہ کو دیوتا بنا لیا ملائکہ کو دیوی بنا لیا ان کی پرستش شروع کر دی مشرقی نے مکہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے بہت سے لوگ جو مختلف دیوتاؤں اور مختلف دیویوں کو مانتے ہیں یہ دیوتا اور دیوی کا تصور حقیقت میں فرشتوں سے بگڑا ہوا ہے انہوں نے ان فرشتوں سے ہی مانگنا شروع کر دیا لیکن قرآن نے کہا ملائکہ معبود نہیں ہیں ملائکہ تو عابد ہیں ان کی عبادت نہیں کی جاتی وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں ملائکہ سے مانگا نہیں جاتا ملائکہ تو خود اللہ سے مانگتے ہیں ان میں کوئی قیام کی حالت میں کوئی سجدے کی حالت میں کوئی رکو کی حالت میں کوئی تصویر کوئی تحمید کوئی دعا اور کوئی اللہ کی ذمہ لگائی ہوئی ڈیوٹی کے ادا کرنے میں لگا ہوا میں قطبی کتابوں پر ایمان بعض قوموں نے تو یوں کہہ دیا اللہ نے کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی اور بعض نے یوں کہہ دیا پیغمبر کو کہ جو کچھ آپ ہمارے سامنے پیش کرتے ہو یہ آپ کا اپنا خود ساختہ گڑا ہوا کلام ہے یہ اللہ کا کلام نہیں لیکن مسلمان ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں ورسول ورسول ہی اللہ کے سارے رسولوں پر بھی ایمان کسی قوم نے تو رسالت اور نبوت کا تصور تسلیم ہی نہیں کیا انہوں نے کہا یہ ڈکوسلہ کوئی نبوت نہیں کوئی رسالت نہیں اور کسی نے یوں کہا کہ رسول آ سکتا ہے لیکن رسول وہ ہوگا جس کے اندر معذ اللہ خدا حلول کر جائے جو خدائی اختیارات رکھتا ہو بشر رسول نہیں ہو سکتا لیکن الحمدللہ ہم نے نبوت و رسالت کو تسلیم بھی کیا اور ساتھ یہ بھی تسلیم کیا کہ نبی خدا نہیں ہوتا بندہ خدا ہوتا ہے نبی بشر ہوتا ہے مگر خیر البشر ہوتا ہے سید البشر ہوتا ہے وہ انسانوں کا سردار ہوتا ہے مگر ہوتا انسان ہی ہے اگر انسان نہ ہو تو انسانوں کا سردار کیسے ہو سکے اگر نبی بشر نہیں ہوگا نوری ہوگا تو وہ نوریوں کا سردار ہوگا خاکیوں کا سردار تو نہیں ہو سکتا اور نوری نوری اگر اوپر اٹھتا ہے اوپر اٹھتا ہے زمین سے اوپر گناہوں سے اوپر خواہشات سے اوپر شہباز سے اوپر تو یہ کوئی کمال نہیں کمال تو یہ ہے کہ ہو خاکی اور پھر اوپر اٹھے اور اتنا اوپر اٹھے اتنا اوپر چلا جائے کہ وہاں فرشتوں کا سردار بھی نہ جا سکے فرشتوں کا سردار بھی وہاں نہ پہنچ سکے اس میں شک نہیں نبی نبی کی صفات نور نبی کے اخلاق نور نبی کے اعمال نور نبی کی تعلیمات نور نبی کا دیکھنا نور نبی کا سننا نور نبی کی زبان نور نبی کے آگے نور پیچھے نور دائیں نور بائیں نور اوپر نور نیچے نور اس میں کوئی شک نہیں جہاں جہاں نبی وہاں نور بلکہ جہاں جہاں نبی کی تعلیمات وہاں نور لیکن نبی اپنی اصلیت کے اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے ہوتا بشر ہی ہے مگر ہمارے جیسا بشر نہیں ہم یہ سمجھتے کہ بشر تو ہم ہیں اور ہم بشر ہونے کی وجہ سے جو کچھ کرتے وہ ہمیں معلوم تو اس لیے ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا نبی بشر ہوتا ہے لیکن ہمارے جیسا بشر نہیں وہ بشریت کی بلندیوں پر انتہاؤں پر فائز ہوتا ہے اس کے راستے میں فرشتے پر بچھاتے ہیں بشر ہونا اتنا آسان نہیں ہے ہم تو حیوانوں کو بشر سمجھتے ہیں حیوانوں جیسی حرکتیں کرنے والوں کو بشر سمجھتے ہیں جو کسی نے کہا ہے فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ فرشتہ ہونے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے اللہ نے پیدا ہی کیا فرشتہ رہا ہی فرشتہ اور بشر کو بشر پیدا کیا اس کو اس کے ساتھ خواہشات بھی لگا دی شہبات بھی لگا دی ضروریات بھی لگا دی مجبوریاں بھی لگا دی پریشانیاں بھی لگا دی مسائل بھی لگا دے دی، لگا دیے دنیا بھی لگا دی کاروبار بھی لگا دیا تجارت بھی لگا دی اور پھر یہ کہا کہ ان سب کے ہجوم میں میری طرف آنا ہے میری طرف رجوع کرنا ہے مجھے راضی کرنا ہے یہ مشکل کام ہے فرشتہ جس کو پیدا کیا اس کے لیے فرشتہ بن کر رہنا مشکل نہیں ہے تو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے سارے رسولوں پر اور پھر لا فرقو بین احد من رسولی ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے یہ بھی سن لیں ایمان کو اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا ایمان کو اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا ایسا نہیں ہو سکتا ایک شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے ملائکہ پر ایمان نہیں رکھتا کتابوں پر ایمان رکھتا ہے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتا یہ ایک رسول پر ایمان رکھتا ہے اور دوسرے رسول پر ایمان نہیں رکھتا تو قرآن کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتا مومن تو وہ ہوگا جو یہ کہے لا فرق بین احد من رسولی ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق کوئی تقسیم نہیں کرتے میں کہہ سکتا ہوں اور الحمد پورے وسوخ اور اعتماد کے ساتھ قرآن کو سامنے رکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ وسیع النظر نظر اور وسیع الظرف مذہب اسلام ہے عیسائیوں میں تعصب یہودیوں میں تعصب ہندوؤں میں تعصب الحمدللہ دنیا کی بہت سی اقوام میں تعصب پائے جاتے ہیں اسلام کہتے ہیں مسلمانوں سے تم نے کسی نبی سے تعصب نہیں کرنا اگر تم کسی نبی سے تعصب کرو گے ضد کرو گے کسی نبی کی مخالفت کرو گے تو تم مومنگ نہیں ہو سکتے اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مسلمان حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرے اور باقی انبیاء کا انکار کرے اپنے آقا کی تعظیم کرے اور دوسرے نبیوں کی توہین کرے قرآن پر ایمان لائے لیکن تورات اور انجیل کی نفی کرے قرآن اسلام مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ایک شخص صرف موسا علیہ اسلام کو مان کر اور باقی تمام انبیاء کی نفی کر کے یہودی ہو سکتے دوسرا شخص صرف عیسی علیہ السلام پر ایمان رکھ کر اور باقی ساری سارے نبیوں کو گالیاں دے کر عیسائی ہو سکتے لیکن ایک شخص صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اور باقی کسی بھی نبی کی نفی توہین کر کے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے آپ اندازہ کی دیئے بائبل کہتی ہے آج کی بائبل میں موجود کہ سلیمان علی اسلام نے کفر کیا بیویوں کو خوش کرنے کے لیے بت کے سامنے سجدہ کیا تورات آپ کی کتاب پیدائش میں ہے کہ حضرت نوح علیہ اسلام